المن اب ایمان والوں کے لیے ایک اور حکم کا فرمایا ازا تدا تم اور جب تم قرض کا معاملہ کرو دین کہتے ہیں نا قرض کو قرض کی چار قسمیں ہیں اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں تین قسموں کا ذکر کیا ہے ایک تو یہ ہے ہاں ایک تو بلکہ یہ ہے کہ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے پیسے دیئے چیز لے دی دست بدست سودا ہو گیا ہاتھوں ہاتھ ہو گیا بالکل جائز ہے اللہ نے اس میں ذکر فرمایا اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ دونوں ادھاریں اور دونوں ادھار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا مجھے یہ چیز دے دیں اتنے روپے میں اس نے کہا میں آپ کو یہ چیز اتنے روپے میں دے دوں گا اور دونوں اٹھ کے چلے گئے اور چیز اس نے شام کو گھر پہنچا دی تو اس نے قرض لیا اور اس نے قیمت کو بھی قرض کر دیا کہ قیمت میں آپ کو ایک مہینے بعد دے دوں گا یا جب بھی دے دوں گا تو دونوں طرف ہی قرض ہو گیا نا اس نے کہا دے دیں شام کو پہنچ گی اس نے کہا پیسے اس کا مہینے بعد مل جائیں گے یہ نہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے تھا چیز پہ قبضہ کر لیتا اسی وقت تو بھی جائز تھا تو یا یہ ہے کہ وہ چیز پہ قبضہ کیے قبضے کے علاوہ پیسے دے دیتا پہلے دے دیتا پیشگی جیسے پیسے دے دیتے ہیں یہ آگے آ رہی ہے کس لیکن چیز پہ قبضہ بھی نہیں کیا یہ تو قرض ہو گیا ایسا اور قرض کے وض میں قرض ہی ہوا نا غائب کے مقابلے میں غائب آ گئی یہ چیز درست نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے رقم کی ادائیگی پہلے کر دی اور یہ کہا کہ پیسے آپ لے لیجئے ابھی یہ چیز شام کو گھر بھجوا دینا اگلے مہینے آ کے لے جاؤں گا دس دن بعد ضرورت پیش آئے گی تو میں اس کی یہ صورت جائز تین صورتیں ہو گئیں ایک تو و ہاتھ تجارت ہو گئی اور ایک دونوں چیزیں اس میں چلی گئیں قرض میں وہ ناجائز ہو گئی اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے رقم کی ادائیگی پہلے کر لی اور مال بعد میں وصول کیا یہ بھی جائز اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے چیز اس وقت قبضے میں لے لی اور کہا اس کی ادائیگی پلان دن کر دوں گا یا مہینے بعد کر دوں گا جو بھی وہ بھی جائز چیک دے دیا کہ یہ چیز ہے چیز اسی وقت قبضے میں لے لی یہ اور بھی جواز ہے اس کا کیونکہ یہ چیک بھی ایک طرح کا پیسے ہی سمجھا جاتا ہے ان ممالک میں جہاں چیکس پہ کاروبار ہوتا ہے تو چار قسم کے یہ لین دین ہو گئے اللہ تعالی نے تین کا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا یا ایزین امن اے ایمان والو ازا تدا یون تم بے جب تم قرض کا معاملہ کرو آپس میں ال اجل مسمن اور ایک خاص وقت تک کے لیے فخب تو اس قرض کو لکھ لیا کرو یہ جو ہو کی زمیر لوٹ رہی ہے یہ قرض کی طرف ہے یعنی اس قرض کو لکھ لیا کرو کہ کتنے عرصے میں یہ قرض کی ادائیگی ہوگی کتنا لیا ہے کتنا دیا ہے اور یہ لکھنا مستحب ہے ثواب کا کام ہے واجب نہیں فرض نہیں ارشاد فرمایا جب بھی قرض کا معاملہ ہے لکھ لو بلیک لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ لکھے یہ عدل کی جو شرط لگائی ہے نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ لکھتے ہیں ان کو دین کا بھی علم ہونا چاہیے کہیں سود کا ہی مسئلہ لکھنے بیٹھ جائے کہیں کسی کی طرف جھکاؤ آ جائے یہ ساری صورتیں آگے منع کی آتی ہیں اللہ نے فرمایا یکتب وہ لکھے تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ ولا یابا کاتب اور لکھنے والے کو کاتب کو انکار نہیں کرنا این یکتب جو کچھ ولا یابا اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا این یکتب کے وہ اس تحریر کو لکھے کما جیسے کہ اللہ اللہ اللہ نے اسے تعلیم دی ہے اللہ نے اسے سکھایا ہے پھر اللہ نے سکھایا تو کیا ہوا پل یا خود اسے چاہیے کہ ویسے لکھ دیکھا تعلیم کی لکھنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ میں نے سکھایا اتنی بڑی چیز ہے یہ تعلیم یہ لکھنا پڑھنا تعلیم کے کاموں میں لگے رہنا یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ نے اپنی طرف نسبت فرما دی فرمایا بلا یابا کاتب اور کاتب لکھنے والا لکھنے سے انکار نہیں کرے گا یقتب کہ وہ لکھے کما اللہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے پر یقب اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے تحریر کرے تعلیم اور علم بار بار قرآن اس کی طرف توجہ دلاتے کہ علم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو تعلیم کے لیے یہ چیز کرو یہ چیز کرو بار بار یہ باتیں آتی وم لل اور املا کرائے لکھوائے الزیح وہ شخص علیہ الحق کو جس کے ذمے حق آتا ہے جس نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ اسے لکھوائے اس کتاب نے کوئی چیز چھوڑی ہے حکومت سے لے کے بالکل نجی اور گھر کے معاملات تک اللہ کی کتاب ہر چیز میں رہنمائی فراہم کرتی اصل ہادی اور مرشد یہ کتاب اصل اللہ کی طرف لے جانے والی یہ ہے اور چونکہ لوگ اسے پڑھتے نہیں نا اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ممکن ہے دسیوں بار لوگوں نے اس آئد کو پڑھاؤ لیکن اب جب اس سے تعلیم ملے گی کہ قرض کا معاملہ لکھنا ہے تو اپنے طور پر لکھ لے گا تو دیکھو وہ ثواب کی بات ہوگی اللہ کی کتاب کے ایک حکم پہ اس نے عمل کر لیا نا تو اپنی آخرت بنا لی کہ اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے اور اس سے پہلے لکھتا تھا پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو بس لکھ تو لیا لیکن ثواب تو نہ ملا ثواب اب نیت کے ساتھ ملے گا کہ اللہ نے فرمایا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک دس مرتبہ لکھنا ہے تو جب یہ ذہن میں آئے گا کہ اللہ نے کہا میں نے سکھایا اللہ نے کہا لکھنا ہے تو طبیعت بدل جاتی ہے گناہ کا ارادہ جب دماغ میں آئے گا تو پھر کیا سوچے گا کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے اصلاح ہوتی ہے آدمی اس لیے ارشاد فرمایا کہ کما اللہ اللہ جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے فلیک تو ویسے لکھے یہ تعلیم اللہ ہی دیتا ہے نسبت اپنی طرف کی خدا معلوم کہاں سے یہ مسلمانوں کو جہالت کی بیماری چمٹ گئی ہے بیماری بنی ایسا کوڑ چمٹ گیا ہے ایسا کوڑ لگ گیا ہے اس امت کو اب کہ تعلیم سے ایسے بھاگتے ہیں حیرت ہوتی ہیں یعنی عجیب بات پتہ نہیں آپ آپ, آپ کے ذہن تجربے میں ہوئی ہوگی یا نہیں چار گھنٹے ٹی وی کے سامنے بٹھا لو دیکھ لیں اور اسے کہ تین گھنٹے اس سے ایک گھنٹہ کم یہ کتاب پڑھ لو نیند آنے لگے تعلیم نہیں حاصل کرنی باقی پانچ گھنٹے ٹی وی کے سامنے بٹھا لو ارے بھائی پانچ گھنٹے گھنٹے پڑھ لو دکھ نہ وہ نہیں اس میں نیند آتی بچوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کما اللہ اللہ جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے فلت چاہیے کہ لکھو ول اور املا کروائے لکھوائے کون اللہ جی علیہ حق کو جس پر حق بنتا ہے نا وہ لکھوائے قرض والا لکھوائے کہ اتنا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اللہ اور لکھواتے ہوئے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے ایسے نہ وہ کم لکھوا دے ایسے نہ وہ کاتل سے کچھ ساز باز کر لے لیکن بولوں گا تو میں یہی اور لکھنا تم یہ ولیت تک اللہ اللہ سے ڈرے وہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور ولا یب خسمن ہو ان برابر بھی کوئی چیز نہ چھوڑے اس تحریر کو لکھواتے ہوئے بالکل کوئی چیز نہ چھوڑے یعنی دن بھی لکھوائے وقت بھی لکھوا دے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری رقم لکھوا دے فا امکان اللہ علیہ الحق اور لوگوں اگر وہ آدمی جس نے لکھوانا ہے علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے سفی ہن وہ, وہ عقل میں کم ہے نہ سمجھ ہے سفی کا مطلب ہر جگہ بے وقوف ہی نہیں ایک جگہ اللہ نے استعمال کیا نہ تجربہات وہ سورہ سورہ نسا کی آیات میں آیا ہے جہاں مالی معاملات پھر آئیں گے فی انکان اللہ علیہ الحق کو سو جس انسان کے میں یہ قرض آتا ہے جس کا حق بنتا ہے لکھوانے کا جس نے لکھوانا ہے اگر وہ ہے اس کو عقل اتنی نہیں ہے عبارت نہیں بول سکتا نہیں لکھوا سکتا ڈھنگ سے او ذریفن یا وہ کمزور ہے لکھوانے میں ایسا معاملہ ہی کبھی پیش نہیں آیا اولا یس یا وہ آدمی سرے سے لکھوا ہی نہیں سکتا گونگا ہے مستن یا ہے تو لیکن وہ زبان نہیں جانتا انگلش میں لکھنا ایگریمنٹ اسے آتی نہیں انگریزی این یو کہ وہ لکھوائے ہوا وہ پل چاہیے کہ وہ پھر اس کی جگہ لکھوائیں ولیہو جو اس کا ولی ہے بالعدل انصاف کے ساتھ لکھوائے جو اس کا ولی ہے وہ لکھوائے ولی کا مطلب یہ کہ اس کے والد لکھوائیں وہ نہیں ہے بھائی بڑا لکھوائے اس کا یا جو بھی بھائی ہے وہ اس کو لکھوائے جو بھی اس کے وارث ہے نا کہ اگر کسی انسان کو کچھ ہو گیا اس کو تو اس کی وراثت میں یہ مال کیسے ادائیگی اس کی, کی جائے گی ارشاد فرمایا کہ لاستی وہ نہیں لکھوا سکتا یوم کہ وہ املا کرائے ہوا بل ادل تو چاہیے کہ لکھوائیں وہ انصاف کے ساتھ جو اس کے ولی ہیں جو اس کا, اس کا وارث ہے وہ لکھوائے اور جب تم تحریر لکھو تو اس پہ گواہ بنا لو شہید دو گواہوں کو مر رجالکم تمہارے دو مرد اس کی گواہی دیں اس کا مطلب ہے تمہارے مرد تو مسلمان بھی ہوں اور مرد فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بالغ بھی ہو تو آقل بھی ہو بالغ بھی ہو مسلمان بھی ہو بنیادی طور پہ یہ ساری شرائط اس میں پائی جائیں تو بہتر یہ ہے کہ دو ایسے آدمی اپنے سائن کر دیں دستخط کر دیں تاکہ معاہدہ پکا ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے قرض کی رقم نہ پوری ہو سکے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا پیسہ اتنی اہم چیز ہے اللہ نے ایک ایک پائی کو تحفظ دیا ہے کیونکہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے اس لیے ارشاد فرمایا کہ دو تمہارے مرد اس پہ گواہ بنے فعلم یقینا رجول اور اگر دو مرد گواہ نہ ہوں فرجول تو ایک مرد فرج ایک مرد ورمراطانی اور دو عورتیں یہ گواہی دے دیں دو عورتیں اپنے دسترد کر دیں وہ گواہی دے دیں اسی لیے عورتوں کی گواہی مانی ہے حنفی فکہ نے ہر طرف سوائے کساس کے اور حدود کے کہ وہ کہتے ہیں حد میں عورت کو گواہ نہ بنایا جائے اور کساس قتل کے معاملے میں عورت کو گواہ نہ بنایا جائے اس لیے کہ قتل کے عوض میں جب قتل ہوگا کسی کی گردن اترے گی تو بڑے مضبوط گواہ چاہیے بڑے پکے لوگ چاہیے اور خواتین میں مسئلہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تحقیق نہیں کرتی دیکھتی ہیں دہشت ہے خوف ہے کچھ سنی سنائی بات کر ذرا سی وکیل نے جرہ کی بیان سارے کا سارا پلٹ کیا کچھ سے کچھ ہو گیا تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں میں عورتوں کی گواہی ہے حتہ کے بعض معاملات جو خواتین ہی کے متعلق ہوتے ہیں بچوں کی پیدائش اور ان چیزوں کے متعلق اس میں خواتین کی اکیلی گواہی بھی مانی جائے گی مثلاً بچہ ہے زندہ پیدا ہوا یا مردہ اور اگر کوئی خاتون گواہی دے دیں کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کے سانس کی آواز سنی ہے یا وہ کہہ دیں کہ رونے کی آواز آئی تھی تو اس کی گواہی مانی جائے گی وہ بچہ وارث قرار پائے گا اور بچے کے لیے اگر کوئی مال تھا فرض کر لیں باپ کا پہلے انتقال ہو گیا اب اس بچے کو اس وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو بچہ اگر مردہ ہی تھا تو وہی حصہ جو اس کا تھا ایک لاکھ روپیہ فرض کیجئے اس کے حصے میں آیا تھا تو وہ ایک لاکھ روپیہ پھر واپس تقسیم ہوگا کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے مردہ تھا اس کا تو کوئی حصہ ہوا ہی نہیں اور اگر زندہ تھا تو پھر اس بچے کی وراثت کس کس کو ملتی ہے باپ کو چھوڑ کے بچے کی وراثت کو آگے تقسیم کریں اس لیے مالی معاملات اللہ نے ایک ایک چیز کے متعلق کہا کہ کیا کرنا ہے مستحب ہے بہتر ہے دو آدمی یا نہیں ملتے دو آدمی کا يَكُونَا یقینا اور اگر دو آدمی نہیں ہیں رجول تو ایک مرد وم راطانی اور دو عورتیں من تَرْضَوْنَ مِنَ من شہدا گواہوں میں سے ترغون جس سے تم راضی ہو جس سے تم خوش ہو وہ گواہ مقرر کر لو جن پہ تمہیں اعتماد ہے وہ گواہ اس بات کی تحریر کی گواہی دیں انتباللہ ایسے نہ ہو کہ وہ خاتون عہدہ ان میں سے ایک بھول جائے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے دو عورتیں بتائیں ہیں کہ انتباللہ عہدہ ہما ان میں سے اگر ایک بھول جائے فتوزرا تو یاد دلائے گی اہداہما پہلی کو الخرا دوسری یاد دلائی دوسری یاد دلا دے گی کہ ایسی چیز ہو گئی ہے یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ ایسے نہیں ایسے ہو گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ پیش ہوئی عدالت میں کسی معاملے میں تو جس عورت نے گواہی دی تھی انہوں نے اسے تلقین کی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے یوں کہو تو جو قاضی تھا جج جو بھی تھا اس نے کہا کہ گواہ کو تلقین کرتی ہو وہ عورت تو گواہی دے رہی ہے اور تم اس سے تلقین کر رہی ہو تو اس کی گواہی مسترد ہے کیونکہ تم نے دخل دیا ہے باہر سے تو امام شافی رحمت اللہ علی کی والدہ کہنے لگی یہ بھول گئی تھی اور اس لیے میں نے اسے یاد دلایا ہے اور اللہ نے کہا کہ دو عورتوں کی گواہی امتود عہدہ ہوما فو تو ذکر عہدہ اخرا اگر ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے تو میں نے تو قرآن پہ عمل کیا اس کی گواہی کیسے مسترد ہو سکتی قاضی چپ ہو گئے اس نے کہا سچ کہتی ہے ایسی پڑھی لکھی خواتین تھیں انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ دی کہ مطلب بھول گئی ہے نا تو اللہ نے کہا اگر بھولے تو یاد دلائیں میں نے تو یاد دلایا تعلیم گویا نہیں دی تذکیر کی ہے یاد دلایا اللہ نے فرمایا اگر ایک عورت بھول جائے دوسری سے یاد دلا دے بلا یا بشہدا اور نہ انکار کریں اشہدا گواہ اضام دو جب وہ بلائے جائیں گواہی دیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا تمہارے اچھے گواہ وہ ہیں جو گواہی سے بھی پہلے طلب کرنے سے پہلے آ جائیں سچے لوگ اچھے لوگ بلا یابش شہدا اویزامہ رو اور جب انہیں پکارا جائے بھلایا جائے کہ اس مسئلے کی گواہی دو اللہ نے کہا انکار نہ کرو اس لیے جو اس کام کا واقف ہوگا اس کی گواہی پڑے گی اور اگر کوئی آدمی اس کام میں ہے ہی نہیں اس کی گواہی کوئی نہیں مانتا ندین منورہ میں ایک کیس پیش ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا گواہوں کو تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ انہیں کیوں گواہ بنا لی ہے انہوں نے کہا مومن یہ بہت شریف آدمی ہیں ہمارے محلے میں رہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا غالباً تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ دیکھ لیا ہوگا کہ یہ تلاوت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ایسے ہی دیکھا ہے تو فرمایا ان کو واپس بھیجو انہیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے ان کی نمازیں اور قرآن پڑھنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اس کو نہیں کہتے لیکن جس شخص کو دنیا میں باہر کے حالات کی خبر نہیں ہم اس کی گواہی نہیں مانیں گے تو جو آدمی جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا وہاں کی گواہی کا زیادہ اعتبار ہے اس لیے اوپر فرمایا تھا کہ دیکھو جن سے تم راضی ہو جن سے تم خوش ہو یعنی اعتماد ہے ولا تس اور سستی نہ کرنا انتخب ہو کہ اسے لکھ لو کس چیز کو, قرض کو تم سستی نہ کرنا سغیرن او کبیرن تھوڑا مسئلہ ہو یا زیادہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کم ہو یا زیادہ ہو لکھنے میں سستی نہ کرنا لکھ لینا الا اجل ہی آخری مدت تک یعنی طے ہو جاتا ہے نا کہ اتنی مدت کے بعد تمہیں یہ چیز واپس دے دیں گے تو اللہ نے کہا سستی نہ کرنا لکھ لینا یہ کام کرنا ذالکم یہ جو چیز ہے اکثت عند اللہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ انصاف کرنے والی چیز ہے قسط کہتے ہیں انصاف کو تو اقست بہت زیادہ انصاف کرنے والی ہے یہ تحریر وہ ہو اور بہت زیادہ اس قابل ہے فٹ اقوم فٹسٹ سب سے زیادہ صحیح معنی میں چیز ہے شہادہ گواہی دینے کے لیے یعنی جب لکھا ہوا ہوگا دو گواہوں نے دستخط کیے ہوں گے دستخط بھی انہوں نے کیے جن کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اللہ کے ہاں انصاف کے لیے اور دنیا میں شہادت کے لیے بالکل صحیح چیز تم نے کی ہے وہ ادنا اور یہ کہ اللہ ترتابو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم نہ لکھو اس چیز کو اللہ انتقون تجارتن جب کہ تم تجارت کر رہے ہو حاضرتن سامنے تو دیرونا جو کہ دائر رہتی ہے ہوتی رہتی ہے بینکم تمہارے درمیان فلح س علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فلح سا علیکم کوئی گنا نہیں ہے تم پر اللہ تک کہ تم اس چیز کو نہ لکھو جیسے روزانہ کا معاملہ ہے نا کوئی چیز خریدنے گئے کسی نے کوئی چیز بیچ دی تو دس بدست تدیرون تمہارے آپس کے درمیان کے جو معاملات ہیں اگر کوئی اس کو نہیں لکھتا تو کوئی عرج نہیں ہے تم نہ لکھو اس کو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کیوں اس لیے کہ لفظ یہ فرمایا تو دیرونا وہ تمہارے درمیان رہتا ہے وشہد اور ہاں گواہ بنا لیا کرو ایزا تباہ یا تم جب تم کیا کرو آپس میں سودا کرو ترجمہ یہ بنا کہ ذالی کا اکثر اند اللہ یہ جو تحریر تم نے کی ہے بہت زیادہ انصاف کرنے والی ہے اللہ کے ہاں وہ اقوام الشہادہ اور گواہی کے لیے بہترین چیز ہے وہ ادنا اللہ ترتابو اور اس لیے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے تم شبہ میں نہ پڑ جاؤ ہوتا ہے نا قرض لے لیا شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے پیسے لیے تھے کہ اتنے لیے تھے اور کبھی کبھی یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ کس مہینے کا کہا تھا کس تاریخ کا کہا تھا تو دماغ میں اتنی چیزیں جو جمع کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے تم ایک چیز لکھ ہی لو جب لکھ لوگے تو کوئی شبہ ہی نہیں پڑے گا ادنا اللہ ادنا اللہ کہ تم شبہ میں نہ پڑھو ہاں مگر وہ تجارت جو حاضرت سامنے ہے تو دیرو نہ تمہارے درمیان ہوتی رہتی ہے پل ایسا علیکم جنا کوئی گنا نہیں ہے تم پہ اللہ تک تو کہ تم اسے نہ لکھو کوئی حرج نہیں گئے دکان سے چیز لی پیسے دیے گھر واپس آ گئے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے کوئی حرج نہیں وشید اور جب تم ایسے بھی سودا کرو تو پھر بھی اگر کوئی گواہی ہے تو بہت اچھی بات گواہی تو ہے رسید جو ہوتی ہے یہ گواہ ہو جاتی ہے اور یہاں تو رسید کا بڑا پکا انتظام ہوتا ہے اس لیے فرمایا اگر رسید یا گواہی ہو اس کی بھی یہ بھی بہت اچھا ہے ولا یزار ر دو طرح اس سے پڑھا گیا ہے ایک تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے کہ ولا یوزار رے کہ نہ تکلیف دیں اس کو جس نے قرض لیا ہے کاتب لکھنے والا ولا شہید اور گواہ دونوں سے نقصان نہ پہنچائیں لکھنے والے نے تو لکھ لیا بعد میں شہید جو گواہ تھے یہ تینوں مل گئے آپس میں اور کہا نئی تحریر لکھتے ہیں اور ہم دونوں گواہی دیں گے تم لکھنا اتنے پیسے بعد میں جب پیسے وصول ہو جائیں گے تو بانٹ لیں گے کرتوت ہو سکتا ہے نا اللہ نے فرمایا بلا یغار کاتب ان بلا شہید اور نہ تکلیف دیں کاتب نہ شہید نہ گواہ اس کو جس پر حق بنتا تھا جس نے قرض دینا ہے اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ اور عام طور پر جمہور امت مفسرین اسی طرف گئے کہ بلا یغار کاتبن اور نہ تکلیف دی جائے گی لکھنے والے کو کاتب کو بلا شہید اور نہ گواہوں گواہ ان کی بھی عزت ہے لکھنے والے کی بھی عزت ہے اب یہ نہیں ہے کہ انہیں تکلیف دیتے پھر یہ کہو کہ میں نے تو اتنے ہزار لکھوائے تھے اس نے جھوٹ بولا ہے اتنا لکھ دیا یہ گواہوں نے جھوٹی گواہی دے دی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے بالکل انہوں نے تو نیکی کیا ہے نا تمہارے ساتھ گواہ نے لکھ دی گواہوں نے گواہی دے دی لکھنے والے نے لکھ دیا یہ اس نے نیکی ہے تمہارے ساتھ اس نیکی کو ضائع کرتے ہو وہ انتفالو اور اگر تم اس طرح کرو گے کاتب کو اور گواؤں کو تکلیف دو گے تو ان نوف یہ تمہاری طرف سے گناہ ہے تم گناہگار ہو جاؤ اور یہ اس کا گناہگار ہونا کوئی مفتی اور مشتحد نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے جو فائنل اتھارٹی ہے نا جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نیکی تھی اور کیا قبولیت اور کیا گنا ہے اللہ نے کہا لکھنے والے کو ہرگز تکلیف نہ دینا اور نہ ہی گواہوں کو کہ بیچارے تو نیکی سے کام کر رہے ہیں اور تم انہیں تکلیف دے رہے اور اگر وہ دوسری کراپ کے مطابق دیکھا جائے تو کاتب اور شہید یہ دونوں تکلیف نہ دیں اس کو جس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ انتفالو اور اگر تم اس کے خلاف کچھ کرو گے ایسے فن فسو کم بے کم تو تم گناگار ہو جاؤ گے دکھنے والے بھی گواہ بھی سب گناہگار تم ہو جاؤ گے اس سے تکلیف دیتے ہو اللہ اور ڈرو اللہ سے بھائی اللہ اللہ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے دیکھا پھر تعلیم کی نسبت اپنی طرف کر لی نا اللہ نے اللہ نے کہا ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں ہم تمہیں سکھاتے ہیں ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور ایک یہ کیا گیا ہے کہ بتخ اللہ اللہ سے ڈرو وہ و اللہ اور یہ جو تمہارا تکوا ہے یہ اللہ سے تمہیں تعلیم دلاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تقوا اصل میں علم کا سورس ہے علم کو کھینچتا ہے کہ تم جتنے متقی ہو جاؤ گے تو علم حقیقی جو ہے یہ تقوی کا نتیجہ ہے تمہیں حقیقت علم حاصل ہوتا رہے گا متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھو جب تمہیں گائیڈنس کی ضرورت کہیں پیش آئے گی اللہ خود بخود تمہیں تعلیم دے گا اور یہ وہ دل بن جاتا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے وسط قلب کر اپنے دل سے فتوا لے لیا کر اور آپ نے فرمایا کہ تیرا دل جس چیز کو کہہ دے کہ یہ جائز ہے وہ جائز ہے ولو افتاق الناس اگرچہ لوگوں کا فتوا یہ ہو کہ یہ حرام ناجائز اور تیرا دل اگر یہ کہہ دے کہ یہ ناجائز ہے تو چاہے لوگ فتوا دیتے رہیں مگر وہ جو تیرا دل کہتا ہے وہ صحیح ہے اور وہ چیز ناجائز یہ اس دل کی بات ہے جس میں تقوی ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے نا تو طبیعت ایسے ہی بن جاتی ہے جیسے کسی انسان کی طبیعت میں بہت نفاست پاکیزگی ستھرائی آ جائے غلطی سے بھی ایسا لکما کھا لیا جس میں مکھی تھی تو متلی ہونے لگتی ہے اسے نہیں سمجھ آتا کیا ہوا ہے آخر کیا ہو جاتی ہے متلی ہونے لگتی ہے اندر قبول نہیں کرتا اس چیز کو تو جب دل متقی ہو جاتا ہے نا پھر وہ ایسا اندر اس کے مفتی بن جاتا ہے کہ وہ خارج کے فتوے کو اگر اصل حقیقت کے خلاف آ جائے دل قبول نہیں کرتا دل کہتا ہے فتویٰ مفتی نے لکھا ہے ان کے سامنے حالات ہی ایسے رکھے گئے ہوں گے مسئلے ایسے پوچھا گیا ہوگا اپنا دل جو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے یہ ہے وط اللہ یور المکم ڈرو اللہ سے اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور ایک یہ بھی ترجمہ کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے ان تمام چیزوں کی جو پیچھے گزر گئی سب سے طویل آیت قرآن پاک کی گئی ہے اور اس پہ ایک آیت پہ اگر اللہ تعالی کی توفیق ہوتی تو ایک مہینہ گزر سکتا اتنے مسائل ہیں اس میں اتنے مسائل ہیں, اتنے مسائل ہیں اٹھاون مسائل اس ایک آیت سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھیں اور چھتیس مسائل اس ایک آیت پہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ لکھیں اور یہ مالیات کے معاملے میں اگر روز ہم چار گھنٹے پانچ گھنٹے بات کرتے رہیں اور آپ بھی بات کریں ایک مہینہ آسانی سے گزر جائے اتنے مسائل ہیں اس ایک آیت اللہ نے کہا جو اللہ اللہ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے سب سے طویل آیت یہی ہے و اللہ علیم اور اللہ تعالی ہر چیز سے علم والا ہے پیچھے تعلیم کا ذکر آیا کتابت کا ذکر آیا گواہوں کا ذکر آیا یہ چیزیں لکھو یہ کرو آخر پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے